دیتا ہوں بہت سے بندے شریعت کے خلاف چلنے والے شریعت سے ٹکر لینے والے اپنے آپ کو کلندر کہلوانا شروع کر دیتے ہیں کلندر کا یہ معنیٰ نہیں ہے کلندر کا معنی آپ نے پڑھنا ہے تو فیض ملت رحمت اللہ علیہ کی تصنیف لطیف کلندر ہر مسئلے پر میرے استاد نے کتاب لکھی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی ایسا عمل نہیں کوئی ایسی ضروری بات نہیں جس پر کتاب نہ لکھی چائے نوشی کے نقصانات پان کی شان ایک صاحب نے سائز پان کے بارے میں کوئی معلومات ہے آپ سے میں نے کہا میرے استاد نے کتاب لکھی یہ پان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر ہندوستان کے بادشاہ نے راجہ نے خط کے جواب میں جب طائف بھیجے تو شلوار بھی بھیجی اور پان بھی بھیجا کہیے نا زور سے سبحان اللہ یہ ساری بلو بات آپ کو کہاں سے ملتی ہے یہاں سے اور کیوں نہ ملے حضرت مفسر اعظم پاکستان وہ ہستی ہیں جنہیں علم حدیث کی خیرات حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان فیصل بادی سے ملی اور طریقت کا شرف سیرانی بادشاہ حضرت خواجہ محمد آپ کی بارگاہ سے آپ کو فیض ملتا ہے اویشیہ سلسلے کا اور اویشیہ سلسلے کا فیضان آپ نے پوری دنیا میں عام کیا شام کے اندر بھی آپ کے خلفاء موجود ہیں عراق میں بھی الحمدللہ للہ آپ کے خلفاء موجود ہیں لبنان اور اردن کے اندر بھی آپ کے چاندنے والے اور ماننے والے موجود ہیں باولپور کے لوگوں حضرت کے آستان کی قدر کرو یہ باولپور کے اندر جو درگاہ ہے حضور فیض ملت کا جو آستانہ ہے اس سے ایک میں ہی نہیں مستفید ہزار ہی نہیں مستفید ان سے تو پوری دنیا کے علماء مشائف نے استفادہ حاصل کیا ہے اور فیض حاصل کیا